محفوظ پکڑا بولے خبر <سؤال> ہے خبر کے لاج کے تمڈے کی ماں منزوکی سے بخام خبری نقسی بدوکھ منڈوں بابل باب مکل امام باب مکسل امام کی مصلح بعد السلام حدیذیش تو خدا حدیثی پیشتا ہوں حدیث پیشتا حجیبین صاحب سے مارے تو بھائی غص سے نا مارتا بخاری باب کے مرسو بنی بلی نہ بنی حاجی بخبر باب مت سے نا خبر یہ تھا گدری گلگ رہے باب امتمانی جی مص اللہ بعد سلام قالنا آدمو حدثنا شعبته عن ايوب عن ناسعن كان ابن عمر سلی في مكانه صلع فيه الفريدتا وفال القاسم ودور مهرت رفع. رفعه ولي تقوه المام في مكانه ولا ميصح دارو سينا لئوه امام خاروه دار سينا لئوه دار طديبان اكای دار طديبان اكای دار طديبان اكای دار طديب سلتا سوائه مخروح ودتا وائه ابن عمر سب مخروح مرفویش جواب اگر پک پہ جاؤ صحیح نہیں منگا تعدیس مرفو پیش کرے مقابلہ کی مرفو مرفویس پیش کا مونگا مرفویس وابستان خبر آپ ہم کے راپ جب کیا جواب سے کتاب المخصور پیمان کر اپنی کیا مجھے مکان الفریدہ غور آف سے مکان الفریدہ دل حدیث المروی لدیث المروی دم موقوفات جیتا معلوم خدا جی حدیث مرفو پیش کراس پڑنا ہے تو قدمتی ہے بنا سے رہتی ہے دا امام سے رکھتی ہے مقصود ایمان سے رکھتی ہے مر کون پیش کر طالبن مر کون پیش کرا کہ بخاری لکھ لی لاش ہے دا مصنصیب نے بھی جواب کے دے میں گوڑا پیش کرے نام آشا کی لکھی نہ لکھی نہ ہم آشا کے شکے جواب لکی ولم یسے ہا بھی کی لم یس وزال ضو سے اثر استرا دی سفر لم یسے امام بخاری امام بخاری دا, دا ابن عمر دا موقوف حدیث سعید نے بولے وزال کل ذو سے اثر دی وہ استرا دی سفر ردبی سلیم و صحیح سے بخاری کی نہیں چلی ہاں بس پہ صحیح سے بات صحیح بخاری کی نہیں چلی بخاری لمے سے ہاں بخاری گیری بخاری والی دادی صحیح نہیں مرف نہ صحیح سن کے ٹول ما پیج نے دلائل اخلما با با با با دی او او او بیا لگی کتاب گورما پہ احتماد کرے پریوارے زمانہ دیکھو جی نبا کندے نارہ طرف نظر خبر جی ذریعے خبروں پر رہنا خبر ہے جی جی جی کیا خبر ہے تو پکڑ دو مجبوری سنگ مجبوری پریماد کڑی رہے آجی جہاں مجبور ہو جی جی آپ جیموری وہ ساتھ ہوئے گئے نور منا کرے بھائی وخبہ چویلاً ہاں بار بتا تو وقت بند نہیں کری جاتی وقت مٹالا گئی بس بیاہ خبر ادا نہیں چھوڑا خبر اٹھاتے نا لوگ ہے کہ جب وہ روزوں کو دگا خبرتا ہوں کہ وہ طرف تھا نہ جہاں لکھتا ہے نہیں دن تھا جمع ہوتا ہے مشین ہوتے ہیں جمع ہوتا ہے جی جی ٹھیک نا فیصلہ ہو گئے جی خبر ہی فیصلہ ہو گئے سروس ہے ہماری خوشیا ہے ایک فری والا خبر ہے نا سارے مقرقین پائے دسخت کے ہی بس خبر ہے خبر ہو رہا ہے الگ یہ الگ خبر ہو ہے بس چپ خبر جی تو منظر کی نا جی تو بھائی منا دے ہفتہ تو حا لام بتا دے گیا ضیے کافرے ختم کے فیصلے کے مطابق عمل کریں ختم کے فیصلے کے مطابق ہم عمل کریں گے ہاں فتح بھائی دفتر ہمارے نظام میں منا کی بیع رائے کی نہ وجود تھا نہ خبر کوئی مندر کی پروگرام کا نوٹس دیا یہ اپنی ٹیم کی خارجیت وجود خارج خبر جو کاروبار वो सब है लेकिन खतरा है आओ घाट सारे केंद्र सब चलेला जी हां पता तो परहात बरसात है हां और कोपक बंद बता सके लूं जाए नहीं क्या बड़े केंद्र सब और मैं की सब चलेयो ना हां ठीक है तो कहां तक राहतियां चले हां कितने जी तो चलो आगे मुदा बन रहा है नहीं ना बात कर सकते ना कुछ कर सकते خبرہ نہ چالو دین چار ہے پہنچالا بات سارا جو چاتری یہاں خبرا جما تو جمع رہا خبر دا خبر زتن دې منزوره چې ما سن تاسو ته ما دومره علمیت نه دي چې ما دا دلیل وری دا خبره ولپا دا به زپورم بس دا کې نو په تل کوما هاو هغه د دې علمیت څنګه دا دې دا دې د مکتوب بھائی سر خوش ہاں امید آتا ہے کبڈی تک موسی سے آگے خبر دینا چوڑی تو سر ملاق مو شریقان आज की तो ये ना फ्री है जमाना जाई दादी ना खबर आ रहे है बंदे खबर आ रहे है ना बस बस हां के बहुत में गई बैठे سب سے من بیوی برداشت لیا تو نہیں سیٹ تو لمحہ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 ہماروں بتا نہیں چاہیے کرنا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 نسلی رسول ہوا کتاب نہ پیش کرا کہ بس اشو قوری نے فیصلہ کی جنہیں مسل رہا جنہیں خبر رہا ارے والے بغا مخور او پس دا دی دا خدمت کم کم اور سی کابراہل فیصلہ خبر دے چمکول نہ بس منظر ختم رہا تھا اور مسلمان مہلمانوں سے کمرا گری دے تین بھی دے اے کی دے خبر گا وہ اس دوام تیگی اللهم اجمع الاسلام والمسلمین اللهم اجمع اللہ, اللہ, امت محمد صلی اللہ علیہ خواہش مطابق صرف دفبل نفس دفبل لیکن پتا جی تیسرے داتے ہونا ٹو کی تب نا تپوس کے لیے بہت سارے منیچروات ہے تو نہیں پال لیکن آپ کا میری مائیں برتن دے گی مائیں دے رہے گی مایا کرے گی اب تبھی نام ہونے والے ایسے ہی کوئی انتظار ہے سر وہ انتظار کریں گے یا پھر برف نہیں خبرو خبر بسم اللہ مخترم ہو حاضرینگ چم دلگا تیر کل دو بجو کے خبر اچلی یاد شور کو جتا سے دی دی خبر اچھولی پیش دلائل منگا پیش کل جانے او سو دا زمان سالس تھے چکم دے اگر دا پیش پیشکو کہ زبا دا گورو ماں دا بلا مدک دی بکتلی او زی کے بزر خامخا جان کوما دے کے بزر کوشش کوما قویز ایس دا بابا کی گورو ماں دا دلائل موازن رضی چکم ننو دا کوما لدیو جناس تاسو خدمت کی دا غی مشروم تاسو تا خبر اوکلا یو بالسرور و لیسا تا یو باللکل مخرابا ورے تو خلق تو معایم چک جس تاسیدی کے لیے قصود الاغلے مامات تکرنا تری دی لیکن مالکاں نوں نندے اگسے چابان میں دفن نہ دلگولی اسم تاسو سے تداویو تاس مہربانیوں کہ منکو مولانا نور الحق سے مانو ہم جنگ مرگر من تا وی کہ دزے خوارے سر مرگر دے ممانا دا مارے نہ مزندہ لا کے عالم تے زنپ استعمال دے اگر غلط فیصلہ چنے قکاننے پی او بیا من منظور تو بیا کو منلا نو پدی وجاستاسو خدمت گزار تم ستاسو یوبل سربا بالکل پدی کی خبر مبرے میں میں تو بازار نہ خراب اوے خدا کی بسر سی نہ روانی دامل مان دی بے زبان اور داد منگا مولانا صرف دا کی ابیلی والی کاسو چکاتی رولیے گی منگ تو براؤ گی تراؤ لیگی نہ دے وجہ نہ کاسو چار شرکا شرمانی فیصلہ منگ داؤں قسم تقریب سے انتشار پیدا کی یو او مسائل دینو عرصو خبری وطن کے سما میلاتی دقت دے در تنازع دے دماتی کی گی تصربانی عوام تم لوگ خودی تناری والی جزا نے میرے میں جوڑا ہوئے میلا نے بھائی اپنی میرا جوڑی بڑا مخلوق بڑا جزا بھائی جزا بنی نو دا دیو تا خدمت کے دارد کو, مخیر کو تا تا دام منو خبر عملیو فیصلہ یو درخواست کرو منگست ادا کروں دا مسلمان اتفاق اتحاد نصیب کی, آتمال لازم دا خیر کی دا دا وطن دا اسا کی اور مسلمان اللہ با ہمیں اتفاق نصیب کی اور دا وطن دا کوجه یہ پھر ہو کے دے تو سب ہے نا دکت تا بھی دل یہ قدرت دل میں تو تھا مگر وہ علی کبھی نہیں ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں ا رہا خبرات وہ چلے جوان دا قبل سنتين كانوا دا خير لباراتون دا دا خبرنا خصوصا بالبرنامج yeh bhi bada hai na sath mein sath sath haatho pe lo raha hai janta bhi chacha pari meri sahi hai sahi hai aap bhi wahi kar rahe hain matlab galat hai main apna nahi kar raha ويش ما يا ابويا ايش داخل ماجند داخل ہم نے شروع کیا ہے لیکن یہاں کا ارضی تو جو یہاں کا ہے یہ کے یہاں کہیں اور کا نہیں ہے اس کے ترانس کا الحمدللہ تنظیم کر رہا ہے ہمیں تنظیم کر رہا ہے ماں جی جو من بھائی جو کہتے ہیں اس کو دے اور لیکن داخل صاحب ہمیں ما بلا لے اور کون راے کے تنظیم کی کا تقویہ داخل موضع اندر وٹ دار خلیق کی تنظیم ہے دس وقت میں موجود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 باب دے بابا بابا میرے خدی میں بابا اللہ اکبر علم جام سے نہیں ہے غیر غیر دے ہیں ٹھیک دا تو بابا نام لے رہا ہے بابا متوجہ ٹھیک رہی اس کو نے صفار داروں کے اندر کر کے صفار حاضر آؤ اللہ لا چھ قواش آ گیا ٹھیک رہی شیسرا وتر سوراں ہاں ہاں جی ہاں بیا بیا نور مردا ہی کیا خبر ہے بتا دیجیے خبر ہو رہا ہے جموں ڈوڑے ڈاکٹو اللہ <سؤال> کریں گے وہ مدرم پہ ان شاء الله اول نطلع على العروض هاي طبعا اول ما فات خلينا اولا طبعا انا هذا انا عامل قبل بده يكون متل هذا طبعا ان شاء الله ننظم حفله لا لا منقصك بلاص للمهمان بدل المذمن لا لا ان شاء الله نمسکار <تصفيق> دے د آز ماللہ اللہ الفریان ارے انسان پلّہ بانے ڈیر دروگو خدا بانے دروگو تپلو بھی دریکسان ہوئی دروغ دروہ گناہ دیکھا ہم ہر دروغ گناہ کبیرہ قدیم جی بغیر دا دروغ کار نے کیم ایس فن کی اور بازار والا دکاندار دکان پہ دروگ ہونے جی دا شیطان داخیتان زیاد دکھا اس دا سی کی دامخلو دروز و تیستا کی کم کار چی کی رشتہ نے دروگو گنا دروگو دمناسک علامت اگر سر منافقی انسان دے لڑشی اغا پا نبی بان نے درو گوئی اگر بداغا نے پاک ہو گئی دارو دیوی دا پیغمبر لکی بالکل متواتر حدیث سے متواتر آگے تو مرے پاک فرمائی چاچے ماں بانے دروکل درو جڑی گیو داغے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پفل جبہ مبارک بان نے دعوے شری دار زیادہ تیار خبر وارکی میں دان نبی وال سب سفارش کئی تاپمات دروگ جوڑ سفارش کو ارے بد بختی اللہ بد بختانے سخل کی پدی کے مبتلا دی چاغی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروگی امیانی نا محکن گنا سیام درو سی ہاں چراندی سب مری سونا گنا مخکنی گناہ نہ دا دا دے اچت داغے دروئی تن کی بھی حدیث یہ حدیث کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائے احتیاط نبی حدیث حدیث صلی اللہ داسب احتیاط تصبد دی. ڈیر دا بے دارۂ دے رخیا ری ڈیر احتیاط سردار جلی ہے علماء و صلف و اللہ رحمت و پے آغی پے دمرا محنت کرے دے چانے کرے دے آغا من گڑت اگا موضوع جو خبر قرآن والے اتا تم تو قرآن کے اوخ ہے قرآن کے تاوخ ہے لیکن حدیث حدیثران تو لے لنا قرآن پاک خدا منو لیکن دخل کو پر اللہ نبی قرآن پاک تشریف تشریح, ہو گی تشریح دا حدیث کن حدیث آگا قرآن قرآن پاک اللہ بار بار فرمائی اللہ و الرسول بلکہ پدی نہ بس گئی بلکہ دا فرمائی اللہ اللہ اللہ زیادہ مشترے اور پر ہو جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ر جی. اللہ اللہ خبردار سو چال سے مت کیا ن لا شبان شبانہ مت کیا نا قتی یہ انسان چاہ مور پخیٹ بانے فخفل پالنگ بانے سو فسٹ بانے تکیام اور خلق طویبا قرآن بنے حدیث حدیث دا دا خبردار کیستا رسول اللہ وسلم خبر فرمایا مونگا پخل علی دے دن کے دن دے دور کے کم یو گل دادی دا دا دا کے غلام احمد پرویز غلام احمد نہ خطرے کا یا غلام احمد, بل غلام احمد رائب پر نیم خود نبی بیل غلام احمدی خبر ہے ناس تو پکانے تو اور اس کو خلق رشتہ طالبان عزد گجراوال سرف کے لیے دیدار سنگھ کے مدرسوں لال قطل مکھ کی سب کی کرسو کی خدے کینو لے اور شاہ سڑی کینولی پہ کرسو قرآن یشو در سے قرآن رو تاریخ بکی اور او قرآن رسط کہ جمع کرا دیے رست مقام زنانہ مقام دے مومنان فنس بانے فنیس بانے خودی والوں کے زیور پا بات کے مختلف حدیث حدیث کو مائے گورا سنگا حدیث نمہ دا حدیث ہے ورپسی پا قرآن حوالا ورکی اخیرو ہنہ من حیثو اخرا اللہن اللہن اللہ حکم کرے دا دی رسطوالے اللہ رسطو ذکر کری نتاسیم رسطو قوائم دا پا حدیث حوالا شد کہ پا قرآن پا قرآن والا دا قرآن پاک کی چکلت ذکر دے دنارینو زنانو زنانے شرطمخ کی ذکر کری نا بلکہ قرآن پاکی ان المسلمین والمسلمات ام ول منی نا ول ماتمان کرے گا خیر نمکہ اور کو داد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حدیث داد فتنے داد سیدی نے انکار کی داد یقیناً کافی رکوا ایسا دائی دروغ دینا مونگو اللہ صحاب حفاظت کرے دیا کرے غلط کی نئے تمگم غلط وایو را چارا جی دا حدیث چڑھے ڈتا دا سمانے دامان ہے دامان چالاک ہے خلق خراب ہو ساتے آٹو لو چالاک لو فیتنو جواب سرے قرآن پاک رے قرآن کر سر چائے چالا دروانے چلی ادھر تل کتاب نے نہ خبر چالاک, چالاک اس سے قرآن پاک رو لے اس وقت آپ وقت اتنا کے نیچے چلے نہ چالا کی رسارہ کی چالا کی کرے گا یہ حدیث کی راغلی کہ دنیا کی یو کو دے سلو روسان دی دیو دمانو قبادی دمانو جباری دا دنیا انتظام لی دا رسول اللہ فرمائے غور و دا حدیث تھے نمار تے دا سمو دا گوریس مونگے, نمان نا بل دا حدیث مونگے خبر فرق دا درغ جنراغ اس کا رسول اللہ صلی در علیہ وسلم در درو گئی احادیث موضوع جوڑ کی من جوڑ کی دخل کو خراب گئی دخل کو مال خراب گئی ن چاپ چا دا حدیث جو کرے دنیا قطب دے سلور غوثانی دنیا نظام اگی چلے اللہ کر اللہ پاک دنیا دی اس پارہ دی اللہ بےکار ہوگا اللہ شان نمانی ما قدر اللہ قدرے اللہ فرمائی دید اللہ کرے اللہ پیجن گلی نہ کرے لائق پیجن گلی کرے لائق صفت دی اللہ پی جنی نا منی بنی جنی نا شدا اللہ شانے اللہ گزاد عالم پیدا کرے رہے اللہ غذات انسانان پیدا کری پیری نے پیدا کری ملائی کے پیدا کری نی ڈرو شیوانہ پیدا کری اللہ گزاد ددی ب فنا پا نے مقادرے گدا گی چی دنیا انتظام پخلے چلے قرآن کریم کے راضی مومین کو پریڈ آف مومین نے تپوس کا کہا کودی دنیا دا انتظام سوک چلے دانور سوکھ راخی جائی میں قرآن کریم جو سورج میں آپ دا جواب کو آگے کافران تفوس گئے منہ خدا جواب تمام نظام سے تمام نظام تمام عالم نظام یو اللہ چلے اندر مسلمان ہوئی نہ دنیا چلی اب چلی روح المانی روحلمانی مرتا شکایت دی گی تفصیل کے چنننونچ تپوسو گئنو دی برد سوئی دیدہ قطب سے بھی چلی غوث چلی اکلا دی تقسیمو کی دسان ناخر طبعی اللہ خزانے ددی پہ اختیار کی دیو دا خراسان علاقہ چلے خراسانی ام ملک لے ددے نظام پیر بابا تسپارے لے رہتا پیر خراسان گور خبر زان پوئے کا پیر خوراسان دامدمے خوراسان خبر خوراسان کے یو خاروں دا خارنا دا سید علی رحم اللہ پیر بابا دے دن تا گلے خوراسان پی دے سمان خوراسان ملک تو اختیار کے اللہ فرمائی نظام دادم سے ہاتھ ڈالے آگاہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ دلی کتاب والا غنۃ طالبین والا اگر یاد اساتے با خلک دو کر گئی شیطانتا جیتا کرامت کرامت کیوں نہ بنے امن کا نسبت جیتا کرامت نہ منی داودیہ نہ مانی دا رونا ٹول من خوراش وقت جو کری کرامت ہوں منو لیکن کرامت کی دان نہ من ساد داغے دا ولی پہ اختیار کی قدرت کی دانشتا, دانشتا دانشی کہہ رہے کو سارے داش پٹکڑو غلط ناشتوں بخل خام خا کیا چپ چپ ناس موری دان تین چاپے ناستوں اور دستر بھی پٹکڑے چاہتے رہ نا پری کی چر سچر گلونا میم جات چولیو ما چا بھا موری دانو تم لیکن داغ خوش ہوئے بے ہوش اکرم چاہے جولے میں جنتر کم رہے جن تو ناسو ناسدے کابل ملک مونس نہ مانر اگر ناس درتا ہو جنتلے اور گل نہ خوشبر میں تاثر حسران گردل کرامت داری کو لے جنت لو ماں مادہ ماں دا اگر شیر ساری ہوئی ہے مرغ سہارا دی ایس کو ذرا نہ دیا مور کانسوخرا جا